بسم الله الرحمن الرحيم باب الصوارف باب الصوارف جبريل النبي الله عليه وسلم على الايمان والاسلام والاحسان والعلم الله عليه وسلم وهو ثم قال قال قال وما بين النبي صلى الله عليه من الايمان فقوله یہ چھتیسواں باب ہے کتاب الایمان کا باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسلام وسان وسا و بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد من المان دیکھیے مسئلہ پہلے اس باب کا ربط گزری ہوئی باب سے وہاں ذکر تھا باب خوفل میں ان آئی یقبل کہ مسلمان کو اپنے اعمال کے خبت سے خطرہ اور در رکھنا چاہیے جب وہاں خوف المؤمن ذکر ہوا تو اب سوالو جبریل اس کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جب وہاں خوف المؤمن ذکر ہوا تو اس بات میں مؤمن کی تعریف بتائی بتا جا رہی ہے کہ مؤمن کون ہوتا ہے یا مؤمن کس طرح بنتا ہے مؤمن؟ کس طرح بنتا ہے تو اس لحاظ سے اس باب کو خوف المؤمن کے بعد ذکر کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے دوسرا ربط خوف المنخبتا عمل وہاں پہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے اعمال کی خبر سے خطرہ رکھنا چاہیے اپنے امال کو خبت سے بچانا چاہیے اب یہ عبداللہ کا ربط ہے جب وہاں یہ ذکر ہوا تو اس حدیث جبریل میں یہ بتایا جاتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے حاصل ہونے سے امال کا خبت ختم ہوتا ہے یا امال خبت سے بچتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو محافظ الاحمال ہے الخبت تو فرمایا الاحسان وہ اخلاص العمال ہے انشاء یہ اس عبد الضعیف کا ربط ہے جب وہاں پہ خپت اعمال سے بچاؤ ذکر ہوا تو یہاں اسباب بپت اعمال اسباب مانعہ کا ذکر ہے اور وہ الاحسان یعنی اخلاص العمال ہے بات سمجھ گئے ہوں اب تیسری بات یہ ذرا تفصیل چاہتی ہے یہ باپ در حقیقت امام بخاری رحم اللہ پہ جو سوال وارد ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب میں یہ امام بخاری رحم اللہ اس باپ کو ذکر کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ امام بخاری کا دعویٰ یہ ہے کہ اعمال ایمان کی اجزاء ہے امام بخاری جزیت اعمال منل ایمان ثابت کر, کر کے آ رہے ہیں تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ آپ کا مدعا اس بات جزیت العمال منل ال ایمان ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ حب النبی من ایمان کبھی کہتے ہو کہ الفرار کبھی آپ عنوان قائم کرتے ہیں من الدین الفرار من الفطن کبھی آپ کہتے ہیں ایمان حب الصاد کبھی آپ حب النبی من ایمان ذکر کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کبھی ایمان ذکر ہوتا ہے کبھی من دین ذکر ہوتا ہے کبھی من اسلام ذکر ہوتا ہے بات سمجھتے ہو یہ یعنی اباب یہ مینا حب النبی منل حب الرسول من المان ال یہ ایک باب ہے دوسرا باب یہ کہ تعام الطوام من الاسلام اسلام ہے اسی طرح یہ ہے کہ منل ابھی میں کہہ چکا ہوں آپ کو حدیث وہ باب مین دین الفرا من الفتن تو کبھی ایمان ذکر ہوتا ہے کبھی اسلام ذکر ہوتا ہے کبھی دین ذکر ہوتا ہے تو جو کرو آپ کا دعوی جزیت اعمال من ایمان ہے تو آپ کبھی عنوان قائم کرتے ہو حکب الرسل منل ایمان کبھی کہتے ہو الفرا محنت دین القرام فطن محنت دین ہے کبھی آپ جناب عالی کیا کہتے ہو الزکت من الاسلام تو کبھی اسلام کے طرف اعمال کو منسوخ کرتے ہو کبھی دین کی طرف منسوخ کرتے ہو کبھی ایمان کی طرف منسوخ کرتے ہو تو یہ افوا جو ہیں یہ آپ کے مدعا کے موافق نہیں ہیں سوال پہ سمجھ گئے ہو نا ادعا جزیت احمد من کے ہے دلائلب الرسول من ایمان ٹھیک ہے نا اچھا الفرار فطن من الدین من دین الفرا من الفت کبھی کہتے ہو ازکارت منل کے ہے تو کبھی اسلام ذکر کرتے ہو کبھی دین ذکر کرتے ہو کبھی ایمان ذکر کرتے ہو تو جزیت اعمال منل ایمان پھر دین کیوں ذکر کرتے ہو اسلام کیوں ذکر کرتے ہو یہ ابواب آپ کے مداح کے موافق نہیں ہیں بات سمجھ گئے ہو امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ایمان یہ آپس میں کیا ہیں مترادف ہیں یہ آپس میں مترادف ہیں وہ کہ دین بول کر ایمان لیا جاتا ہے اسلام بول کر ایمان لیا جاتا ہے جب ان کا آپس میں ترادف ہے تو اگر میں نے دین ذکر کیا ہے اگر میں نے اسلام ذکر کیا ہے اگر میں نے ایمان ذکر کیا ہے تو ان کے درمیان ترادف ہے دین بول کر ایمان لینا اسلام بول کر ایمان لینا یہ شاعری ہے کیسے؟ اس کے لیے تین دلائل ہیں ایک حدیثی جبریل ہے اس بات پر کہ حدیثی جبریل میں مل ایمان مل اسلام مل احسان تین چیزوں کا ذکر ہے آخر نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ جبریل ہے یہ جبریل ہے یہ تو جبریل ہے جو تمہیں دین بتا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایمان کو بھی دین فرمایا اسلام کو بھی دین فرمایا احسان کو بھی دین فرمایا ہے تو لہٰذا ان ان تینوں کا آپس میں ترادف ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو لہذا میرا مدعا جو ہے یہ ثابت بل اللہ ہے بات سمجھ گیا ہو ایک دوسرا جواب یعنی جواب الگ جواب دوسری دلیل <تصح> یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام السلام کے پاس وقت عبد القیس آئے اور ان نے ایمان کا پوچھنا کیا ہے دین کا انہوں نے پوچھا ہے ایمان کا پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے دین اور ایمان اور اسلام کے مقابلے میں عبادت کا ذکر کیا ہے تو وہ اسلام کے اجزاء ذکر کیے ہیں اور مراد الدین ان کا مل جی مانو فرمایا کیا ہے عن تو وہ توم اللہ و توزکا و تم رمضان فانتو تبن المغنم الخمس اب ان سب کو ایمان کے اجزاء ذکر فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان دین اور اسلام میں ترادف ہے تیسری دلیل امام بخاری فرماتے ہیں قرآن عظیم میں آتے ہو میں اب دینا تو دیکھو اسلام کو دین کہا ہے دین سے مراد اسلام ہے تو ان کا اپس میں تراتف ہے تو لہذا تمہارا سوال یہ کیا ہے غیر مناسب ہے تمہارا سوال غیر مناسب ہے اب اس پر سمجھ گئے ہو یہ تو ربط تھا مسئلہ حل شع یہ اس کا تعلق تھا جو آپ حضرات کو کہہ دیا گیا ہے باب سوال جبریل النبی علیہ السلام انیل ایمان والاسلام علسان بہل سا یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ جس میں ذکر ہے سوال جبریل یعنی جبریل کا پوچھنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے ہم ایمان ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں احسان کے بارے میں وہ علم آتی اور علم قیامت یعنی وقت علم صاحب یا وہ وقت وقوع صاحب یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں کہ قیامت حقوع کب ہوگا و بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات ہے نبی علیہ اللہۃسلام کے جواب دینے میں لہو کے لیے وہ بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو اور نبی علیہ السلاۃ السلام کا جواب لہو کو اب لہو کا مرجا کیا ہے بات سمجھتے ہو اس مرجا میں دو قول ہیں ایک اور ابن حجر کا ہے رحمہ اللہ پھر ابن حجر پہ اعتراض وارد ہوتا ہے پھر ابن پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور ایک اور جو ہے وہ امدت القاری الدین کا ہے علامہ علی کا ہے جس پہ کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا پہلا مسئلہ جو ابن حجر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لہو کا مرجا ایمان ہے اسلام ہے احسان ہے علم الصح ہے یعنی کہ لہو کا مرجع مسئولات ہیں اور اگر کہ مسئولات متعدد ہیں تو ضمیر واحد مسئولات کثیرہ کی طرف راضی ہے بطویل مذکور و بیان النبی لہو اور جواب نبی لہو ان مذکور کا یعنی ایمان کا اسلام کا دین کا اور علم صاحب اور بیان النبی لہو کا مرجا کون ہے مسئولات اب سمجھ گئے نا یعنی ایمان اسلام دین علم صاحب اب اس پر سوال ہے اشکال ہے اگر لہو کا مرجع مذکور ہے تو نبی علیہ السلام نے تو ایمان کا جواب دیا ہے اسلام کا جواب دیا ہے احسان کا جواب دیا ہے لیکن علم صاحب کا جواب نہیں دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھتے ہو نہ ایمان انتخمینا ہے اسلام یہ ہے احسان یہ ہے لیکن علم صاحب کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گا تو پھر لہو کا مرجا مزکور کیسے ہوا بات سمجھتے ہو تو اس کے دو جواب ہیں جواب اول یہ ہے کہ لہو کا مرجع مذکور ہے اور اس کو کہتے کہ کامت الکسر مکامل کل تین چیزوں کا تو جواب دیا ہے نا ایک کا جواب نہیں رہا تو کامت الکثر مکامل کل لے تو لہذا لہو کا مرجا مزکور اصل ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی اب اس کے دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایمان کا جواب دیا ہے دین اسلام کے دیا ہے تو علم کا بھی دیا ہے اگر بلال کہے کہ علم صاحب کا جواب کیسے دیا ہے بابا مل مسولانا بیامینسال جواب نہیں ہے یہ جواب ہے نا کہ تف دیکھو تفیض تفیز تفیض العلم اللہ یہ جواب ہے کہ نہیں ہے یہ جواب ہے نا تو لہذا اس کا جواب ہو گا بات سمجھ گیا ہو سنگیوں یہ حجر رحیم اللہ کا جواب تھا جس پہ دو سوال سوال دو وارد ہوئے اس کا جواب ہو گیا ہے علام بدر نے عینی امدت القاری والے فرماتے ہیں کہ لہو کا مرجا جبری علی، جبری علیہ السلام ہی گل بک گئی تکلفات کو چھوڑ دو امدت القاری فرماتے ہیں کہ لہو کا مرجا اگر تم ان کو لو لوگے تو اس میں بڑے تکلفات ہوں گے لہو کمر جی جبریل لے لو ختم ہو گئے اور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو اور نبی علیہ السلام کے جواب کس کو خلاص و شفا برا جبریل نے سوال کیا نبی نے جواب دے دیا گل مکئی تو معلوم ہوا کہ امدۃ القاری ہم اللہ کا جواب کیا ہے بہتر ہے درست تو سب کے ہیں بابا تم ابھی غیر مقل تو نہ میں حضرت کرو جوابی امدۃ القاری افسنگ ہے آسان ہے بہتر ہے دوستوں سب ہے. ہے سبحان اللہ اور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. سم مکالہ اب اس آگے حدیث میں تفصیل آئے گی جب انہوں نے پوچھا ایمان اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں نبی پا نے جب جواب دے دیا اب اختصار جب دے دیا تو بعد میں فرمایا کون تھا آب اکرام نے تفیض علم اللہ ورسول کے دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاء جبریل علیہ السلام یہ جبریل تھے آیت تمہارے پاس جو علمکم دینکم تعلیم دے رہے تھے تمہیں تمہاری دین کی امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں محترزینو حدیث میں دین کا ذکر ہے حدیث میں اسلام کا ذکر ہے حدیث میں ایمان کا ذکر ہے اور نبی پاہ نے فرما یو علم کو میں دین کی تعلیم دے رہے تھے تو معلوم ہوا کہ نبی نے ایمان کو بھی دین کہا ہے ایمان کی تعبیر دین سے کی ہے اسلام کی تعبیر بھی دین سے کی ہے احسان کی تعبیر بھی دین سے کی ہے فضا کا کلینہ تو نبی علیہ السلام نے سب مذکور کو دین کے دیا ہے تو اگر میں نے حبر حبر حبر حبر ایمان من من الاسلام من الفراد جب میں نے کہہ دیا ہے تو یہ الفاظ مترادف ہیں اور ان کا معنی ایک ہے لہذا مجھ پہ جگڑا نہ کرو اعتراض مت کرو بس سمجھ گئے کر صلحائے اپنے آپ کو تو نہ کہو نہ کہ تم صلحائے امت تو خدا کے بندو وما بھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وفد عبد القیسم القی ایمان آپ نے آش اگر دیکھا تو ما ماں بھیا صحابت کے لیے ما السلام علیکم محمد محمد صدیق صاحب کا فون نمبر بھائی وقت بخار مائی وال ست خپن سے نہیں نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تعلیم سمر آزمان اس رو تقاضی <تصفح> <تصفح> ہاں ملیاں بدیر خوشحالی کو ستوں نے خوشحال ہے وعلیکم السلام تو مسابت کے لیے ہے جب مسابت کے لیے ہے تو, تو گزری کی تائید ہے امام بین حدیث کی جبریل میں بھی ایمان اور دین ایمان اور اسلام کو حضرت نے دین فرمایا ہے تو امام بین نبی عبد القیبۃ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تفصیل جو نبی علیہ السلام نے عبد القیس کے وفد کو بتایا تھا من ایمان جواب ایمان کے بارے میں یا تفصیلات ایمان کے بارے میں بات سمجھتے ہو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے تو امر بل ایمان بل وحد شادت اللہ اللہ وقام السلام و اطا ذکا سیام رمضان ون ٹو تو, تو اس میں ایمانیات ہیں اس میں اسلامیات سے ایمانیات جب ذکر ہوتے ہیں تو امور اعتقاد مراد ہوتے ہیں نا اور اسلامیات جب ذکر ہوتے ہیں تو اعمال اور عبادات مراد ہوتے ہیں تو گویا کہ اسلام یعنی عبادات کو اور اعتقادات کو نویز علیہ السلام نے مجموعہ سے تاخیر ایمان سے کی ہے وہ تیسری دلیل وقول تعالیٰ اور اس لیے کول بائی تعالیٰ تک غیر الاسلام دین الفلاں یقبال میں جو شخص تالاش کرتا ہے اسلام کے سوا کسی دین کو تو قبول نہ ہوگا تو گورد دیکھیے میں یب تو اسلام پہ ذکر کر دیا ہے اسلام کے سوا اگر کوئی دین طلب کرتا ہے تو معلوم ہوتی ہے یہی اسلام دین ہے نا اور یہی دین ندین ایمان کی بات ہو یہ دین اسلام ہی دین ہے اور یہ دین اسلام ہے تو لہذا دین دین اسلام کے معنی مر اسلام ایمان کے مفہوم پر استعمال ہوتا ہے لہذا میرے ابواب جو ہیں میرے دعے کے موافق ہیں سمجھ گئے؟ احناف کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں تو تباین ہے ان میں تباین ہے وہ پہ پہلے کہہ چکا ہوں کتاب ایمان کی ابتدا ہے پچھلے کے پرانے عظیم میں دین اور اسلام فن بھی استعمال ہے تبا یونن بھی کالت العراب امنہ بھی قلم قل تو قولو اسلام کیسے استعمال ہوا بھائی جی اچھا فاخرجنا من قان فیا منل مکمن فما جیرہ بےت من, من مسلمین تو کیسے استعمال ہوا شا تو قرآن میں دونوں تھے ٹھیک ہے نا اب یہاں ہی ایک مسئلہ سنیے مسل سمجھے اس کے بعد حدیث شروع کرتے ہیں آیت دی آئے ایمان بمانے دی بمان اسلام یہ استعمال حقیقتی لغوی فی الواقع ہے یا از قبیل توس فی ال ہے ایک جگہ ہے سمجھ کھاؤ پھر پتہ لگے گا کسی نے آج جو تمہیں چاہے کہ تم اچھی طریقے سے سمجھو نا کسی نے کباب کھایا کسی نے باقرا گوشت کھایا بات سمجھ گیا یہ استعمال توسوان ہے یا حقیقت ہے لوگ ہے لوگ فی الواقعی یعنی حقیقت یہ استعمال حقیقی ہے یا مجازی ہے جس کو آپ کہتے ہیں توسع تو یہاں امام بخاری رحم اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقتاً ایمان اور اسلام میں ترادف ہے اس لیے کہ ایمان عبادت ہے عموری اقتقادی سے اور اسلام عبادت ہے عمری عبادیہ سے عبادت سے اسلام، عبارت عبادات سے ایمان کی عبارت اتقادیات سے فی الواقع حقیقت ان میں تو تباین ہے لیکن ان کا جو تراتف ہے یہ توان فی استعمال ہے ویسے اس ہم یہ قائل ہیں سال تو سمجھ گئے نہیں تم نہیں سمجھے یعنی دین کا اطلاع ایمان پر یا اسلام کے اطلاق ایمان پر یا ایمان کے اسلام پر یہ اطلاق جو ہوتا ہے یہ اطلاق حقیقتاً فی الواقع ہے من لغت ہے یا توان فی الاستعمال مجازن ہے تو آج جواب یہ ہے کہ یہ استعمال تو سوان ہے تو جانتی مجا زن ہے فی الحقیقت ان میں کیا ہے یون ہے اس لیے کہ ایمان کی تصدیق سے ہے بات سے ہے. اسلام کے بعد انتہائی مسئلہ ہے آگے جاؤ حدیث مبارک پر <تصفح> و الرسول صلى الله عليه وسلم في تبهيل وتقيم الصلاة و دي الزكاة والمصول وقال في رمضان قال بات يقام قال انك الله انك تراه ان لم تكن تراه فانك قال متى قال من مسؤول يعلم من السائر فتقف في يوم ترقب وين فاصبروا على اجلاد عن اشرادها الى غرض القسمه ربها واذا تاولا صعود الانسان يكون في هذه الدنيا كيف الحمد لله رب العالمين لله والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحكم الله عنده الوسع يا ثم بل قالوا فقال هذا لم يرين يعلم الناطقين هم قالوا gaê bata chawa me du to اچھا جی بسم اللہ پچاسویں ببارک ہے کتابان پر حضرت رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن دیکھو فن حدیث میں اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں اس کی تفصیل کا مقام جو ہے یہاں نہیں ہے وہ مشکات شریف ہے اس لیے کہ ابھی اگر مشکات کے بفا یہاں کریں گے تو بخاری آپ کے دو سال میں بھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں تو ہم ہدی جبری جو ہے نا دو دن میں ہم پڑھاتے ہیں کبھی تین میں پڑھائے ہیں وہ پانچ پانچ منٹ بھی نہیں دو دو گھنٹے ڈھائی ڈیڑھ گھنٹے اب جی حدیث جبری ہے اس کو حدیث یعنی السنہ بھی کہتے ہیں اور اس طرح اس حدیث کو کیا کہتے ہیں جی السنہ اس حدیث کو خلا سے دین بھی کہتے ہیں اس حدیث مبارک کو بڑے بڑے اسما سے یعنی جوامع، ام جوامع بھی کہتے ہیں حدیث مبارک کو مسلم جوڑے طالبان اردو کی, کی جوڑے کیا اربک پر جی تیاری خدا طالبان نہ بخاری کتاب ایم, کتاب, علم سبانے سبق بس کتاب کے جو خوشحال پاداش یہ پیتے جسوں من کو غلامان جسنگے تازو اڈر میں کو حج عطار ازو کہ میں بخاری عطا ویل چھو کہ نسلو پانی خو یلش بخاری غروش تو مسلم کلہ کلہ نبل شرعن مل صحیح ہے انشاءاللہ صحیح پتہ ہے تو اتہ بخاری کتابلی کتاب, کتاب اور بس مسلم بالکل اول تو پانی اکیچا جوڑا نہ کر اصل میں میرے ذہن میں یہ جو ہے نا یہ سوال کا مادہ نہیں ہے کسی طالب سے پوچھو یا کسی آدمی سے کوئی چیز مانگو یہ چیز نہیں ہے بس مزاج ہوتا ہے نا اور اس کا پرچہ آسان ہے بنا لینا میں بنا لینا بہین اقسام و روات ابھی سے پرچہ بن گیا دو, دو, دو سب بعین اقسام و روات امام مسلم حل و مخالد الملہ دو تین سوال ہے اور کچھ نہیں یہ بھی پرچہ ابھی سے بن گیا ہے چلو بھائی مسئلہ حل ام الجوامع ابھی کہتے, ام ام کہتے ہیں اور اس کو حدیث المنبر بھی کہتے ہیں اس حدیث کو پورے دین کا خلاصہ بھی کہتے ہیں اس حدیث پر جتنے مباعث کی جائیں تو کم ہے ہاں نبی ہو رہے التقار کار نبی صلی اللہ علم بار الناس دیکھیے علماء کرام اور صلی امت توجہ کرو اب اس حدیث میں بہت اختصار ہے اس حدیث کو بڑی مسلم, ش... مسلم شریف میں تفصیل ہے اور اسی طرح ابیداؤد میں بھی اس حدیث پر تفصیل ہے امدۃ القاری فت میں اس حدیث پر تفصیل ہے بارزن سے پہلے ایک بات یاد کیجیے نبی علیہ السلام ابتدائی زمانہ ابتدائی مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا یعنی مخلوط مجالست اور مصاحبت یعنی بہتر فرماتے دیں جاندیو جانتے ہو نا کچھ تک کہ باز بعض وقت بعضی بار سے آئے ہوئے لوگوں اشتباہ ہوتا تو وہ پوچھتے تھے جس طرح تم نے ابو داؤد شریف یہ حدیث شاید پڑی ہو وہ پوچھا کرتے تھے کہ ایوکم ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے محمد علیہ السلام کون ہے تو سواب کرام اشارہ فرماتی کہ ہاس اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ماں علامت محمد یا کیف عارف محمد باسیم کیسے کیسے پہچانوں گا تو صاحب کرام نے کہا جب تم جاؤ گی نا تو خود بخود پہچان لو گے اب یا وجہن ہم جاؤ دیکھو جس کا چہرہ سب سے کیا ہو جی سب سے افضل ہو سب سے حسین تر ہو بس وہی محمد علیہ اللہت والسلام ہوں گے اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں ابود داود کتاب و سننا فی القدر میں یہ حدیث نقل ہے ابو پھر دیکھ لینا کتاب و سننا فی القدر نبی علیہ اللہت والسلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی امتیازی جگہ بنائے جس پر آپ تشریف فرما ہو باہر سے آنے والی وفود کو آپ کے پہچاننے میں مشکلات نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو صاب نے آپ کے لیے ایک جبوترا بنا جبوترا جانتے ہو چبوترا جانتے ہو کیا چیز ایک چبوترا ہوتا ہے ایک جبوترا ہوتا ہے اونچی جگہ مسند اونچی جگہ جیسے ابھی بھی تم جاتے نہیں ہو مصیبت ہے مدینہ منورہ تم جاؤ تو صفا کی جو مسند ہے نا ابھی وہ بھی پورے مسجد نبی کے فرش سے وہ ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ اونچے ہیں تو اونچی سی جگہ صاحب کرام نے نبی علیہ السلام کے لیے بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے اس اونچی جگہ پر آپ بیٹھ جاتے تھے تو باہر سے آنے والے کو یہ سے معلوم ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا, تو ایک ہو, جاتی تھی ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اب بات سمجھ گئے ہو یہ تفصیل ہے ابی دارود کی کتاب و سنا فی القدر قاری فت الباری نے یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ استاز کے لیے امتیازی مسند بنانا تلا مزہ سے اونچا یہ جائز ہے یہ ہمارے محتم صاحب بزرگ مخترم مولانا عبدالسلام صاحب مدض اللہ علی مولا صابر اللہ ایسے کئی علماء حضرات ہم کیا ہے چوراسی میں غالبان گئے تھے دیوبند شریف تو جب ہم وہاں گئے تو شیولا دیش جو بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو تقریباً تلا سے اتنا اونچا تھے اونچے تھے جس چارپائی کے بقداب یعنی یہ کم ہے یہ کم ہے اتنے, اتنے, اتنے اوپر تھے نیچے سفیا والی بخاری وغیرہ چھ سو سے زائد نہیں چھے سونے, ہزار سے زائد زائدہ مجھے یاد تین ہزار کے لیے چھ سو کے ہوا ہے تو ایک مودی صاحب نے کسی سے کہا کہ یہی تو بات ہے نا مصیبت ہے ابھی تک وہ کتنے اونچے بیٹھے ہیں اور نیچے بخار شریف نیچے بخار شریف ہے تو میں نے ان کو کہا کہ استاذ کا موازنہ تلمیز سے کرو تو استاد کا مقام اونچا ہے کہ تلمیز کا کہتے استاذ کا میں نے کہا ایک بخاری اور سب بخاری برابر ہے تو بخاری کے مقابلے میں اس کے پاس اوپر بخاری شریف ہے اور طلام سے اوپر ہے جھگڑا مک کیا از ضروریات و بھی ہو اب استاذ کا اونچا بیٹھنا ایک تو یہ کہ امتیازی مقام ہو باہر سے آنے والا پہچان لے کے یہ استاد ہے ابھی آپ تو بڑے بڑے علماء ہیں لیکن بعد سے جو آئے کہ تو ادھر کہ کوئی بیٹھی ہے, ہے. ہاں لحاظ سے اچھے ہیں آپ کی بغل میں نہیں بیٹھے گا میرے پاس آ جائیں گا اس لیے کہ اس کو پتا یہ تعلیم ہے یہ تو ہے تکیہ ہے کچھ ہے تو یہ استاد ہوگا شاید تو یہاں آ کر بیٹھ جائے تو گویا کی نبی علیہ السلام کے مشوری سے صحابہ کرام نے امتیازی جگہ بنائی بات سمجھ گئے ہو جب بنائی تو اب دیکھو کان نبی بار نبی علیہ اللہ سامنے تھے جل جلوہ افروز تھے ٹھیک ہے نا بالکل واضح طور پر سامنے یومت ایک دن لینا سے لوگوں کے لیے تم اس کے کو کہتے ہیں کہ بالکل سامنے ہو آپ کو ایک مسئلہ بتاؤ مسئلہ تو نہیں ہے واقعہ بتا ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے محدث تھے مولانا محمد ایوب تیلوسی تیلوس مقام ہے مولانا ایوب صاحب تھے شیخ فنفیر علی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں اگر کوئی حدیثوں پہ سمجھتا ہے تو ایوب تیلوسی ہے پھر بڑے بڑے ہمارے ساتھی میم نے تو خود دیکھا تھا راہل پنڈی میں ابھی پڑھاتے تھے میں ان کے درس میں کئی طب شریک ہوا ہوں تو ہمارے علاقے کے ساتھی ہوتی ہے نا تو وہ جب گرمی کا موسم تھا تو صبر جب پڑھاتے تھے تو کبھی کو اتار دیتے تھے گرمی ہے پنکھا تو ہے نہیں غریبی ہے بہت پرانی بات ہے اور اس کا ایک شاگرد تھا جس طرح میرے طرف پگڑی مگڑی باندھی ہوئی تھی اور بیٹا تھا تو باہر سے کوئی آدمی آیا تو سا امامہ کے پاس بیٹھ گیا وہ بھی حجی پڑھاتا تھا جب حدیث کا سبق ہو گیا جب حدیث کا سبق ہو گیا نا تو وہ عالم تھا نا اس نے کہا تو جن جس آرتی کے ملاقات کے لیے آیا ہے نا وہ سامنے بیٹھی کبھی نہیں ہے نا یہ ابھی بالوں سے بھر ہوا ہے اچھا. یہ آگے اس کی ملاقات کیجیے تو اس سے معلوم ہوا کہ مقیف بیٹھنا بھی مناسب ہے کبھی کبھی مقیف بیٹھے تو مناسب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیف بیٹھے تھے بارزن یوم لن سے ایک دن آپ بالکل جلو افروز لوگوں کے لوگوں میں پونچے بلند فائے مکان پر فاطہ اور ظلم آئے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لکھ لو عمد القاری فت الباری کے استاذ کے لیے امتیازی جگہ یعنی اونچا محل بنانا یہ جائز ہے فاطہ رجل ظلم فقال مل ایمان فرمائے اما ایمان مل ایمان, ایمان, ایمان کیا ہے فرمائے المان و انت ام نبی ایمان یہ کہ ایمان لا اللہ پائے اب یہاں پہ اعتراض ہے کہ سے کہتا ہے کہ مل ایمان ہو کال فرماتے نے بھی پاک علیمان انتو یہ انتو مینا جو ہے یہ ان مزدریا ہے وہ ان مصدریہ اپنے مزدور کو مستر بناتا ہے تو سوال یہ ہوا مل ایمان تو ایمان علی علیمان کالا ایمان اس کو کہتے افضل محدود فی الحال اس کو کہتے ہیں تاریخ بے نفسیم اس کو کہتے ہیں اتحاد محرف ول معرف بس سمجھ گئے سال کیا کہتا ہے بل ایمان آپ جواب دیتے ہیں ول ایمان پچھلے ان طور میں نا یہ انتیا مزدریہ ہے جب ان مزدوریہ اپنے مشغول کو مصدر کے تعریف پہ لاتا ہے معاول کرتا ہے بطور مصدر تو عام طور میں نا یعنی المان تو سوال یہ ہوا کہ مل ایمان پر میں ہومان تو اس میں تو افضل محدود فی الحد ہوا اس سے تو تاریف شے بے لازم ہوا اس میں تو اتحاد المعارف والمعرف ہوا اب یہ جانتے نہیں کہ کی معرف کیا ہے اور معرف کیا ہے تو اس کا جواب علماء حضرات دیتے ہیں سمجھو بہت اچھا جواب ہے علامہ بن حجر نیم اللہ نے لکھا ہے جواب یہ ہے کہ محدود سے ایمانی لغوی مراد ہے اور حد سے ایمان اصطلاحی مراد ہے ما دوسری ایمانی لغوی مراد ہے حد سے مل ایمان مانک ایمان کی حقیقت کیا ہے قال انت ستیہ کا اب سمجھ گئے ہو نا ایک یقین جو ہے محضو سے کیا مراد ہوا ایمان لغوی اور ہرسی مانک اصطلاحی تو اصل افسل محدود لازم نہیں ہوا وہ ملائقتی اب اس پر وقت لگاتے ہیں تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن چونکہ ضرورت نہیں ہے اللہ کو ماننا اس طریقے سے جیسے اللہ منوانا چاہتے ہیں وہ ملائکتی و فرشتوں پر آپ کو یقین ایمان لانا ہے کہ فرشتوں کا وجود یقینی ہے اوم اصان من نورن ہے یا تشکل گئی شکل شاہ ہے اور یہ ملائق ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ ذکوریت اور انوسیت سے یہ مستثنا ہے لیکن وس ذکوریت پر موصوف ہیں یہ شرافتی بس سمجھ گئے ہو اور فرشتوں کو ملائکہ کو یعنی معنص نہیں کہنا اِنَّ الْحَسِنِ الْاَيْقِ نَبِلَاتِ وَتِلَيُ السَّمُّونَ الْمَلَائِقَةَ تَصْمِيَةً اُن سا آپ نے ان کو ملائک کہنا ہے ملائک کہنا ہے اگر اج کل ہمارے پتھانوں یہ مثل کلتا ہے کہ فرشتوں کو فرشتہ کہتے ہو کے کہ نہیں ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا فرشتہ کہنا کیسا ہے میں نے کہا وجہ اشکال کیا ہے یہ فرشتم تانی سے میں نے کہا ملا اکا مزکر ہے خبر اگر ملائکہ مذکر ہے تو فرشتو کہو لیکن اگر ملائکہ کا کہنا چاہے تو فرشت بھی کہنا آپ آت کے اتفاق یہ ہے کہ ان میں مانسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ موسوخاتین مذکر ہے شرافت ہے ٹھیک ہے نا ان میں تواند تناسل ان میں جو خواہشات نفس نہیں بس اللہ کے ایک پاکیزہ مخلوق ہے جو اللہ نے عبادت کے لئے پیدا ہے ولقاہی اور یقین رکھنا ہے اللہ کی ملاقات پر اب ہمارے پاس جو روایت ہے اس میں وہ ہی ہے مسلم شریف میں اللہ وہ ملاکتی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ہے لیکن اب بھی لکھا ہی ذکر ہوا ہے اور لکھا سے مناسب کیا ہے اللہ کی ملاقات ہے اللہ کی رویت اللہ کی رویت تو آپ کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی روئیت ہے مسلم شریف میں اس میں باب ہے باب رویت اللہ تعالی اور باقی کتابوں میں بھی اس پر کیا ہے باب ذکر ہے رویت اللہ کا اور نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ رویت اللہ کیسے ہے اور یہ اتنا مجموعہ اتنا یعنی اتنی کثیر لوگ کیسے دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا حل کو ضامونا البدر تلبد ابھی شب فرمایا نہیں تو جو فرمایا جب پوری کائنات چاند اور سورج کو دیکھ سکتی ہے بغیر تضاحم کے تو تم بھی اللہ کو بغیر تضاحم کے ابھی تم تمہیں سورج سے نظر رہا ہے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے آپ کے اور سورج کے درمیان کسی کا وجود حائل ہے نہیں ہے نا تو مسئلہ حل ہوا اب اس پر مسئلہ سا اگر اس کو بڑھاتے ہو تو ایک گھنٹے کا درد اس پر ہے موتزلہ کہتے ہیں کہ رویت عبارکال نہیں ہے رویت تبارکالا نہیں ہے اس لیے کہ بن اسرائیل نے کہا کہ لند میں نہ لگا حتہ اللہ نکاللہ کو دیکھیں گے ان پہ کیا آیا عذاب شہقہ آیا اگر وہ یہ بارشانہ ہوتا ہے تو عذاب نہ اچھا اگر تم کہتے ہو جو بھی غیرت میں نا ناظرہ تو کہتے کہ ناظرہ سے بمانے انتظار ہے یہ اعمال کے اے کیا ہے عوز کا انتظار کریں گے دیکھنا مراد نہیں ہے اس لیے کہ لات افسوار وہ یو برکل لا لاتد الفسوار اللہ کو آ کے نہیں دیکھ سکتی بالحال ضروری ہے تیبار تعالا ممکن نہیں ہے مہان ہے بات سمجھتے ہو آج آل صورت الجماعت کیتی ہے آج آل صورت الجماعت کے والد کہتے ہیں چل سکے والد کہتے ہیں کہ رویہ تبار تعالیٰ قرآن والا سیاح وہ بھی اللہ اور اگر تم کہتے ہو کہ فاغدت تو نسو ہم کہتے کہ یہ شائق بے ادبی کی وجہ سے آئے تھے ادبی کی وجہ سے ہم نے کن کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے نازرۃ الام الحان ناظرہ کے نظر تو فش دیکھنے کو آتا ہے لیکن جب اس کا صلہ الہ ہو تو بغیر رویہ سے دوسرا معنی نہیں ہوتا ہے جب اس کا سل کیا ہو الہ ہو تو بغیر رویہ سے دوسرا معنی مراد ہو سکتا نہیں ہے تو جو کل رد یوم محجوب تو کافر محجوب ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوا مومن رین ہوں گے کافر محجوب ہوگا تو یہ حجاب کا کا محجوب ہونا محجوب یہ حجاب کا وجود ایک سزا ہے حجاب کا وجود کیا ہے بابا ایک سزا ہے تو معلوم ہوا کہ کافر محجوب ہے تو مومن خیری محجوب ہے بات سمجھتے ہو انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لاطدری کل افسوار الفسوار میں افلا میں آگی ہے لاطد ر یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی یہ آخیں اس لیے کہ یہ آئیں تواجی ہیں یا کہ کیا ہے ہیں. کیا کیا ہیں؟ یہ مٹی ہونے والے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی جس پہ فنا ہو ہاں قیامت میں جب آ دیکھیں گی تو تورا نہیں ہوں گے وہ پانی نہیں ہوں گے ان پہ بقا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ پھر دیکھ سکتے مسئلہ حال ہو کہ نہیں ہوا اگر تم کہتے ہو او ایک استضلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت اندوسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ رب آرینی امزر رب آرینی امزر فیلے قال لن ترانی تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہی دن لن ترانی ہم کہتے ہیں لن ترانی سے مراضی ہے کہ تم مجھے دنیا میں اگر اللہ کی رویت نہ ہو سکتی تو لن ترانی کے جگہ لن اورا ہوتا لن راہ ہوتا لیکن یہ لانتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ولیکن ذروع اللہ جبل فَنِسْتَقَرْ مَقَانُ فَسَوَّا تَرَانِي اس بار کو دیکھو اگر یہ اپنے جگہ پہ قائم رہ گیا تو تو مجھے دیکھ سکے گا تو ہم کہتے ہیں کہ جبل کے استقرار ممکن ممکنات میں سے ہے نا اور اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے پاس کے ساتھ معلوم کیا ہے اور تعلیق بالکر ممکن یہ ممکن ہوتا ہے جیسے کہ تاریخ بالمحال محال ہوتا ہے لہذا لہٰذا رویت بار تعالیٰ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو یہاں حدیث میں ثابت ہو گیا اور ہی تو ملاقات حق ہے وہ رسولی اللہ کے رسول اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے اب رسول کسو کہتے ہو انسان باسول اللہ تعالی تبدیل کتاب کیا ہے رسول وہ انسان بحصول یہ تبلیغی لحقا ہے تبلیغ ماؤ کتاب متجد کتاب متجد وی وہ انسان باسول اللہ تعالیٰ تبدیلی لحقہ ماو کتاب متجدد الملہ نبی کی کتاب متجدد املہ کے کہ رسول میں ماو کتاب متجدد انسانوں انسان اب یہ رسول کتنے ہیں اب امشکار میں پڑا ہوگا کہ نبی علیہ السلام اسلام سے جب پوچھا گیا کہ کمل رسول تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بدل پیساب تعلق فرمایا صاحب تعلق کتنے پیسہ بھی بدل اصاب بدل کتنے تھے تین سو کمل انبیا انبیا کتنے فرمائے چوبیس لاکھ جیسے مشکار فری موجود ہے یاد ہے تمہیں نہیں یہ تو پھر اس لاؤ تمہیں تمہیں بتا دوں گا انشاءاللہ تو رسول ہی اللہ کے رسولوں کو ماننا ہے وہ تک میں نہ اور یقین رکھنا ہے تم نے باس بعد موت مر یا پھر دیکھو بلباس کے لیے تک میں ہے لائے باس کے سکھ مرنے کے بعد جینا اٹھنا اور یہ وہ چیز ہے جس سے منکرین یعنی کفار منکر ہیں موت تو ساری دنیا مانتی ہے لیکن موت کے بعد مسئلے حیات ہے حیات قیامت کا مسئلہ ہے جس کے انکار کرتے تھے تو بلباس اور باس بہاد الموت پر تمہیں ایمان لانا ہے قالم ال اسلام دوسرا سوال اسلام کیا ہے اب یہاں پہ کال انتابودہ اللہ کے اللہ کی عبادت کرو اللہ تر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اور نماز قائم کرو زکات دے کرو المفروزہ فروزہ و تصوب رمضان اور رمضان کے روزے رکھو اب یہاں پہ تو رمضان آ گیا ہے لیکن بات سنی یہاں پہ حج نہیں آیا حج آئے ہیں حج نہیں آئے اب الماقیت نے کیا حج کا ذکر کیوں نہیں کیا تو ایک قول بالکل ضعیف ہے مزیدار نہیں ہے حج کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ ابھی تک حج فرض نہیں تھا ابھی تک حج فرض نہیں تھا لیکن یہ بات چنگی نہیں ہے یہ بات چنگی اچھی نہیں ہے اس لیے کہ جبریل علیہ السلاۃ السلام جب آئے تھے تو محدین فرماتے ہیں کہ حجرت الوداع کے بعد آئے تھے کب آئے تھے تو جب حضرت الوداع کے بعد آئے تھے تو حج تو پہلے فرض ہوا ہے نا حج کا کون سے سن میں فرض ہوا ہے آٹھ میں نو میں آتا ہوا ہے پہلا حج ٹھیک ہے نا تو آٹھ میں جب فرض ہوا ہے تو یہ حجرت الوداع سے کب بعد میں ہے تو حج تو فرض تھا تو ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے یہاں پہ حج کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ آدمی جو ہے بدوی تھا نہیں لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ الحدیثی فصر بعد باز وہاں فاضن ہے نبی علیہ السلط نے یہاں پہ سوم کے بعد حج کا ذکر فرمایا ہے لیکن رایوسی کیا ہو گیا ہے ترک ہو گیا ہے اب دیکھو وہ تقیم السلاط و تب کی زکات المفروضت و تسمارا مذاق ماں وہ جو تفسی سلا وہ و سیا میرا ہو سکتا ہے پرچی میں آ جائے کیا رمضان اس کا جواب ایک ہے ہے اب سفا کے جمالیے کے مسئلے ہیں مسئلہ یہ سفاری جلالی کے مسئلے حالانکہ سفارت کتنی ہے دو قسم کی سفارتی جلال اور سپاہی جمال یہ سفاری یہ سفارتی جلا جلاس کا ہے جان ہو گیا جی آپ جناب جانتی ہو نا دوسرا کھڑا ہے شا بھی بات سمجھ گئے ابھی دوسرا آپ یہاں دوسرے شہر جب سکم کی, کی اور جماعت کی, کی ہے تمام کی رسو میں جواب یہ ہے جو سب کو عورت ہے امیر ہے غریب ہے لکیب ہے سب زرا ایسی عبادت ہے جو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب پر فرض نہیں لگا مسافر سب پر فرض ہے ہے اگر مسافر فرض نہیں ہے تو بات